لگا کا یوکتا چکلاؤ کہ جہاد کی لاش فری کی کہ نہیں فری کی, کی مستفا جواب کہنا دا یوکتا ہوتا بھی کر کے چاہ جہاں نے پڑے سوا دماغ میں زائل اور سورت داد میں کا دل سے یہ دیش چیز مارے گری مت نے اگلا <سؤال> کڑی اور جار سات <سؤال> راش مجرا فری کیاد کر کے اجراد سزا <سؤال> رکھے گی کیا سینتچی شیتار و تاختار کی سجہادر تو بدھی ہو سر پتی سورت گرقی دار اسلام تو پھر تلاش پی اجرا کی اسکات بالکل پھر باہر جہاد کے پدرے آپ کے پودے بھی سارے جس دریاب کیا سارے کوالو ہوں مس در قد سورے کا بختی ہر کیوں نے پھٹی کیا پٹکڑے اور قد سور کا بخت تحریف <سلام> <سلام> <سلام> <سلام>